من اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا نفسانی خلیل نہیں ہے مخلوق اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا خلیل نفسانی نہیں ہے نفسانی سے مراد یعنی دلی دوست ہوتا ہے نا دلی دوست نہیں ہے یہ ہوگا نفس کا منع یعنی دل بھی ہوتا ہے دل نفس ذات کو بھی کہہ دیتے ہیں نا دل کو بھی کہہ دیتے ہیں نفس تو اس کا کوئی دلی دوست نہیں کیونکہ خلیل کہتے ہی دلی دوست کو خلت یا خلت سے ہے نا یہ ایسی محبت کا اعلیٰ درجہ ہے یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ویسے مراتب محبت دس ہے شرکیدہ کے کیندر لکھے ہوئے ہیں حافظ سب نے کھائیے اللہ کی کتاب ہے نا یہ مدارج سالقین اس میں بھی ہیں اور روزت المحبین میں بھی لکھے ہوئے ہیں دس تو ان میں سے جو اعلیٰ درجہ ہے محبت کا وہ ہے خلت تو اس سے الخلیل لفظ جو ہے نا پھر ہے اس درجے ویسے محبت تو ایک جنس ہے نا اس جنس کے نیچے جو ہے نا حسب مراتب انواع ہے یعنی ادنا سے اللہ کی طرح تو آلہ جو ہے نا یہ ہے الخ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہے مخلوق اللہ سے محبت کرے اس طرح کی کہ جو محبت کا درجہ کسی اور کو نہ دیا جائے اس اعتبار سے پھر اللہ تعالیٰ خلیل ہے یعنی مخلوق کا اور اللہ تعالیٰ اس طرح محبت کرے اپنی مخلوق میں سے کسی سے یعنی ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں خلیل اللہ ہے جس حدیث کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میں حبیب اللہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا موسا کلیم ہے عیسا روح اللہ ہے اس طرح پھر فرمایا ان صاحبہ کم حبیب اللہ کہ میں تمہارا ساتھی جانا یہ حبیب اللہ ہے یہ پھر مزید میں رواتا تھی یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے پھر عقیدت عالیہ کے اندر لکھا ہوا ہے شاہل بانی صاحب نے بھی ذوق کا حکم لگایا اور علی بن ابل از جو شار عقیدہ عاویہ انہوں نے خود اس کو ضعیف کرار دیا ہے میں شروع میں خطبہ ہے نا اللہ کی تاریف ہے پھر نبی السلم پر درود وغیرہ تو وہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا اس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے حبیب اللہ حبیب وہاں یہ تشریح کی ہوئی سمجھ لگی نا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا نا پرانے مجید میں آتا ہے یہ تاخ اللہ ابراہیم خلیلا تو اس کی بھی یہ نفی کرتے تھے یہ جہمیا کہ کوئی خلیل نہیں ہے مخلوق میں سے اللہ کا کامیہ نے مجموعہ میں کئی جلدوں کے اندر جانا یہ ان چیزوں کا ان کا جامعہ کا رد لکھا ہوا ہے بارہویں جلد میں کافی تفصیل ہے وہ خلیل حل محتاج <عَندَهُم> اب ان کے بارے میں بتاتے میں نے قیم کہ یہ خلیل کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے تو پھر اس کا یہ کیا معنی کرتے ہیں خلیل کا یہ لکھا کہ اس کا خلیل جو ہے نا ان کے نزدیک وہ محتاج ہے یعنی ابراہیم جو خلیل اللہ ہے نا اس سے مراد محتاج یہ تعویل کرتے ہیں اس کی تعویل یہ تو ایک قسم کی تحریف ہی ہو گئی نا کہ خلیل کا میں محتاج کرنا فقیر اللہ یہ طویل کرتے ہیں یہ کے ہے وہ بھی اس سے تھے ادھر تو ویسے عام طور پر کسی کو پتا نہیں ہے اس چیز کا لیکن ان کے جو ہے نا نافی جو کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں جب محبت کا لفظ آتا ہے نا اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس وقت تو اس کی طویل کر جاتے ہیں محبت سے مراد لیتے ہیں انہیں ثواب دینے کا ارادہ کرنا یہ عام طور پر محبت کی طویل یہ کرتے ہیں تو خلیل یعنی خاص محبت ہوگی نا پھر یعنی خاص تو پھر اس کی ان کے مذہب کے مطابق طویل اس طرح ہی بنتی ہے یعنی خاص اہتمام کے ساتھ اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرنا اس طرح بنے گی ان کے قاعدے کے مطابق سمجھ لگی نا وفی زل وسفے اب ابن قیم رد کر رہے ہیں اس کا کہ یہ جو انہوں نے طویل کی ہے نا خلیل کی محتاج کے ساتھ کہتے ہیں وفی زل وصفے اور اس وصف میں ذا بانا حاضا حاضا بھی اصل میں ضائع تھا نا ہاو ایسے تنبیہ کی لگا دی جاتی ہے تو حاضا لفظ بن جاتا ہے تو ذا کا معنی یہ اس اشارہ قریب کے لیے اور اس وصف میں یعنی اگر محتاج اس کی طویل کی جائے د کھولو آبد بتوں کی عبادت کرنے والا بھی داخل ہو جائے گا یہ داخل ہو جاتا ہے یعنی جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا وہ بھی تو محتاج ہیں یعنی اللہ کے تو سب بھی ہی محتاج ہیں تو سارے پھر خلیل بن گئے اللہ تعالیٰ کے پھر ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تو کوئی نہ رہ گئی نبی صلی اللہ وسلم کی خصوصیت کوئی نہ رہ گئی سمجھ لگی آپ کے بارے میں بخاری میں روایت آتی نا اللہ ان صاحبہ کم خلیل اللہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے اپنے بارے میں فرمایا ہے تو نبی السلم بھی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ تو یہ تو پھر خاص ہو گیا نا تو اگر ان کی طویل لی جائے کہ محتاج مراد ہے تو محتاج تو پھر سارے ہی ہیں انت ملفارا اللہ کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو فقیر ہو پھر خصوصیت نہ رہی یہ رد ہے ان کا پھل کلو مفت آکرون ذات ہی تو سب ہی محتاج ہیں اللہ کے لے ذاتے ہی خود یعنی کہ ذاتے ہی سب محتاج ہیں فی عصر قبضتے ہی زلیل آنی اس کے قبضے کی قید میں اس کے قبضے کی قید میں زلیل ہیں سب آنی یعنی قیدی ہیں اللہ کے قیدی قیدی بھی کر سکتے ہیں خاضے بھی کر سکتے ہیں جکنے والے یعنی اس کے آگے جکنے والے ہیں سب آنی کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے آنی کا معنی قیدی بھی ہوتا ہے سمجھ لگی ولی اجلے دن خال دن خالدن دن ایسے پڑھنا خالد و نل کسری یوم زبا اہل قربانی اسی وجہ سے زا میں ہو گیا نا اجل حاضہ یعنی اسی وجہ سے زہا قربانی کی جاد کی جاد بن درہم کی قربانی کی خالد کسری نے یوم زبا اہل قربانی قربانیوں کے زبیحوں کے دن یعنی جس دن قربانی ذبح کی گئی اس دن خالد کسری نے جاد بن درہم کی قربانی کی تھی عید پڑھائی تھی اس نے کوفے کے اندر امیر تھے یہ بنو امیا ام بھی خاندان کے میں سے تو انہوں نے ممبر سے اترے ہیں لوگوں کو کہنے لگے کہ اے لوگ جاؤ اپنی قربانیاں کرو گھر جا کے ذہبل اللہ زحا یا اللہ تمہاری قربانیاں قبول کرے فنی مزہ بل میں جاد کی قربانی کرنے لگا ف کالا فَإنَّهُ زَعَمًا کیونکہ اس نے یہ دعوی کیا ہے کہ ان اللہ, کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل نہیں بنایا اس طرح موسا سے کلام نہیں کیا کئی چیزیں ذکر کیا اس نے پھر وہ ممبر سے نیچے اترے نا اس کو پکڑ لیا عید پڑنے کے لیے آیا تھا نا تو اس کو پکڑ کر ذبا کر دیا سب لوگوں کے سامنے چھری کے ساتھ ہاں خالد بن ابد اللہ بن یزید بن اسد قصری لکھا ہوا ایک سو چھبی ہر قتل کر دیا گیا اے ولید بن یزید سی اس وقت ایک سو چھبی ہجری چھیاٹ پیدا ہوا سی ہاں جی لکھا کہ اہل بدت کے خلاف سی بہت زیادہ شدید خلاف سی اہلے بدت دے تہذیب تہذیب کا حوالہ ہے خالد کسری اہلے بدت کے خلاف سنا ہوں بدت ہی سے انہیں برداشت نہیں کیتا گے اختیار بھی پھر آیا امی گوفے کا دوسرا تو نہیں سنا اس طرح کوئی کر سکتا اٹھ کے وہ پھر خطرہ بھی میں پکڑے نہ جاؤں یہ کرتا یہ <سؤال> جو کتاب چھپی ہوئی ہے نا مشہور روایات غیر ثابت شدہ یہ الحدیثہ غرو میں چھپتی رہی ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے سند اس کی ضعیف ہے لیکن شاید البانی صاحب اس کو جو ہے نا وہ حسن درجے کی قرار دیتے ہیں اس سند کو البانی صاحب نے العلو ول علی الغفار کتاب اس کی مختصر لکھی ہے نا مختصر الو ولیل علی الغفار زہبی کی اصل میں کتاب ہے نا تو اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے شاہ البانی نے بہت تفصیلی مقدمے لکھا شروع میں مفصل مقدمے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سند کے دو طریقے ہیں دونوں مل کر جو ہے نا قوت اصل ہو جاتی ہے کہ اس کا اصل ہے امام بخاری نے خلق کو افال عباد کے اندر بعض سند یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اس طرح تاریخ ال کے اندر بھی ہے البانی کی شاہ امام بخاری کی تاریخ کبیر اس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ واقعہ یعنی معروف ہے بہت محدث کے اندر عام عقیدے کی کتابوں میں یہ سلفیاں نے نقل کیا ہوا ہے اس کو ذبح کرنے کا پھر اہل سننا جو اس وقت وہ خوش ہو گئے تھے انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اگلے شعر کے اندر بیان کرتے ہیں از کالا یہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں اس نے اس کی قربانی کی تھی از کالا جب کہ اس نے کہا تھا یا جب اس نے کہا تھا ابراہیم علی خلیلہو ہو کہ ابراہیم اللہ کا خلیل نہیں کل ہرگز نہیں یعنی قطن خلیل نہیں قطن خلیل نہیں بلا موس ال کلیم اور نہ ہی موسا کلیم ہے اللہ کا دانی کا میں قریب یعنی اللہ کے قریب جس سے کلام کیا گیا قرآن میں کرب نہ ہو نجی یعنی ہم نے اس کو قریب کر لیا تھا سرگوشی کرتے ہوئے جی دانی کا میں نے قریب دنا یدنو دنوب سے ہے نا اس کا میں ہوتا ہے کاروبا یا کروب قربان تو بن درہم کو کا یہ نظریہ ذکر کیا ہے انہوں نے گی آ گیا شک شکر زہیت کلو صاحب سنہ اس قربانی کا شکریہ ادا کیا ہر سنت والے نے صاحب سنہ یعنی صاحب حدیث یا صاحب سنہ وہ شکریہ ادا کیا للہ ہے کا میں نے قربانی اے قربانی کرنے والے اللہ ہی کے لیے تیری بلائی ہو یعنی اللہ ہی تیرا بلا کرے جملہ ہے یہ للہ ہے در کا در جو یہ بارش کو بھی کہتے ہیں بارش کے قطرے وغیرہ امام شکانی کی کتاب ہے نا در صحابہ سین کے ساتھ یعنی بادل کی بارش صحابہ کے سیرت پر در جو ان قطروں کو بھی کہتے ہیں جو انسان پیشاب کرتا ہے نا بعد میں قطرہ قطرہ نکلتا ہے اس کو بھی در کہہ دیتے ہیں اور در دودھ کو بھی کہتے ہیں جو جانور کے تھن سے جو دودھ کے قطرے نکلتے ہیں نا در مدرار بھی کہتے ہیں بارش کو اسی سے لگ سوتے نو کے اندر آتا ہے مدر آرا یورسل استعمال ایک مدر آرا مدرار تو در اس جگہ اس سے مراد خیر و بلائی ہے کیونکہ وہ بھی یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی زیادہ ہی تیری خیر و بلائی ہو یہ دعائیا جملہ ہے یہ ابن قیم کی طرف سے جو ہے نا یہ دعا ہے اس کے لیے فصل ہے اب دعا ہم سا بفا اوپر والے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تھے ان کے نظریات ہیں. یعنی باطل نظریہ صرف کے من کار کرتے تھے نا تو اب جو ہے نا یہ فسل اس فصل کے اندر یہ جو جبریا ہے نا یہ جہمیہ جبریہ بھی تھے نا اس تقدیر کے مسئلے میں یہی جبریہ تھے جہمیہ صفات کے مسئلے میں نہیں کوئی جہمیہ معطلا کہا جاتا ہے تقدیر کے مسئلے کے اندر ہی نہیں کوئی جان جبریہ بھی کہا جاتا ہے اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ان کے مد مقابل وہ تقدیر کا منکر تھا ان کو قدریا کہتے ہیں ان قدریا جبری آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہے سمجھ لگ نا یہ قدریا جو ہے نا یہ پہلے ہوئے ہیں یہ صحابہ کا دور تھا ابھی سمجھ لگ نا تقدیر کے منکر جامیہ ان کے اس مسئلے میں ان کے مد مقابل ہے. یعنی انہوں نے تقدیر کے مسئلے میں جو ہے نا انسان کو مجبور ماہ سمجھا ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے نا یہ قصور وار نہیں ہے یہ مجبور ہے یعنی تقدیر کے آگے مجبور ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے سمجھ لگی نا اس لیے ان کو جبری کہتے ہیں کیونکہ انسان کو یہ مجبور سمجھتے ہیں کبھی کہتے تھے کہ یہ طرح یہ ہوا چلتی ہے تو درخت کی ٹہنی ہے، حرکت کرتی ہیں تو یہ مجبور ہیں درخت کی ٹہنیاں ہوا کے آگے, آگے کہ انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے حرکت ہوا چل رہی ہے نا اس طرح اس طرح مجبور سمجھتے ہیں بندے کو اس بتائیں گے آپ صاحب رحمۃ اللہ والعبد اب دو اندہ اور بندہ ان کے نزدیک فائل نہیں ہے یہ ہے اس کے بارے یہ تقدیر کے مسئلے میں آگے یعنی افعال العباد والا جو مسئلہ ہے نا بندوں کا یعنی فیل اس اعتبار سے ان جبریہ کا یہ قول ہے کہ بندہ فائل نہیں ہے فائل اللہ ہے سمجھ لگی نا اس مسئلے میں آپ اس طرح سمجھ لینا کہ ایک گروہ ان میں سے وہ اس کا قائل تھا کہ بندہ اپنے فیل کا خالق ہے بندہ اپنے فیل کا خالق ہے یہ ایک گروہ ہے یہ وہ ہیں جو نفات قدر ہیں یعنی قدریہ جن کو کہتے ہیں نفات قدر تقدیر کی نفی کرنے والے یہ بندے کو اپنے فعل کا خالق سمجھتے تھے اور یہ جبریہ جو ہے نا یہ بھی ان کا ایک علیحدہ گروہ ہے ان کے مد مقابلہ یہ بندے کو فائل کہتے تھے کہ بندہ ہی فائل ہے اے بندہ فائل نہیں ہے یعنی اللہ فائل ہے بندے کے فعل کا سمجھ لگی نا یعنی بندہ جو کرتا ہے یہ بندہ نہیں کرتا اصل میں اللہ کرتا ہے یہ فائل بھی نہیں کہتے تھے بندے کو اور اہل سننا کا یہ عقیدہ ہے کہ فائل بندہ ہے خالق بندہ نہیں ہے فائل ہے بندہ سمجھ لگی نا خالق اللہ ہے بندے کے فعل کا لیکن بندہ جو ہے نا وہ فائل ہے قاصب ہے یعنی کسب اور فعل بندے کا ہی ہے اسی وجہ سے اس کو قصور کسوروار ٹھہرایا جاتا ہے چونکہ اس کا فیل آئی ہے یہ سمجھ لگی نا تو تین بن گئے اس کے اندر یعنی ایک متضلا نفات قدر وہ بندے کو کہتے تھے کہ یہ اپنے فعل کا خالق ہے اور جبریہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے فعل کا فائل ہی نہیں ہے سمجھ لگی نا اور اہل سنا کہتے تھے کہ فائل ہے یہ بندہ خالق نہیں ہے سمجھ لگی نا اللہ خالق ہے بندے کے فعل کا فائل بندہ ہی ہے اس لیے اب کہتے ہیں بل اب تو آئندہ بھل ایسا بھی بندہ ان کے نزدیک فائل نہیں ہے بل فیل ہو کا بلکہ اس کا فیل جو ہے نا رجفان کی حرکت کی طرح ہے حرکت کرنے کی طرح ہے رجفان جو ہے نا یہ دل ہے نا جس دڑکتا ہے مثلاً نا تو دل کی حرکتیں کو ہوتی ہے دھڑکنا تو دوسرا رجفان اس کو بھی کہتے ہیں جس کو یہ ارتعاش کی بیماری ہو ریشا کی بیماری ہوتے ہیں نا کئی آدمی ان کے ہاتھ حرکت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرح قید کرتے رہتے ہیں کہ وہ اختیاری حرکت نہیں ہے کیونکہ یہ ارادے کے ساتھ نہیں ہے یہ نہ بھی چاہے پھر بھی ہوتی ہے نہ بھی چاہے تو رجفان یعنی مرتعش کی حرکت کرنے کی طرح یعنی ایسا عزب جس کے اندر یہ ری، ریشہ ارتعاش یعنی حرکت کرنا ہو اس کے حرکت کرنے کی طرح ہے وہ حبوب ریحن اور ہوا کے اٹھنے یا چلنے کی طرح ہوا اٹھتی ہے تو حرکتیں کرتی ہیں چیزیں اور تحرک کے نائمی یا سوئے ہوئے کے حرکت کرنے کی طرح اب سویا ہوا آدمی جب حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت اختیاری نہیں ہوتی کیونکہ ارادہ ہی نہیں ہوتا نا اجتراری ہوتی ہے بے اختیاری وہ تحرک کے اور درختوں کے حرکت کرنے کی طرح لل مائیا لانے جھکنے کے لیے یعنی درخت دائیں طرف درخ یا بائیں طرف جو جھکتے ہیں ہواؤں کے ساتھ اس طرح کی طرح ہے یہ بندے کا فیل واللہ یسلی ہے الام علیہ سمن اف عالی ہر رل اللہ اس کو داخل کرے گا اسلح یوسلی کا مانا تھا آگ میں داخل کرنا ہے سالیہ سلا سے تسلا نارن حامیہ بھی ہے نا مجید کے اندر و اللہ یسلی اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ہر رل حمی گرم کھولتے ہوئے گرم کھولتے ہوئی آگ کی حرارت میں یعنی شدید گرم عذاب کی حرارت میں کر لو شدید گرم عذاب کی حرارت میں داخل کرے گا اللہ تعالی آنی. آنی. پانی آنی. کر لو چلو گرم پانی کی حرارت میں کھولتے ہوئے گرم پانی کی حرارت میں حمیم ویسے جو ہے نا آزاد میں سے ہے حمیم کا میں دوست بھی ہوتا ہے سمجھ لگی نا اور حمیم کا میں عذاب بھی ہوتا ہے گرم یعنی گرم پانی ہم بھی اسی سے لفظ ہے نا گرم پانی کا ہم آم غسل کھانے کی جگہ بعد میں یہ آم ہو گیا ہے ویسے چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا ہم ہی لفظ بول دیتے اصل لغت کے اعتبار سے گرم پانی کے کو کہتے ہیں ہم مام ہو اور اللہ داخل کرے گا اس کو یس لیے داخل کرے گا اس کو ہر رل ہمیں کھولتے ہوئے گرم پانی کی حرارت میں اللہ مال سبن بنا پر جو اس کے افعال میں سے نہیں ہے یعنی بندے کے افعال میں سے نہیں ہے یعنی فیل چونکہ بندے کا نہیں ہے اللہ کا فیل ہے یعنی جو یہ گناہ کرتا ہے نا یہ اصل میں فیل اللہ کا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخلہ کرے گا یہ کہتے ہیں کہ جہمیا لاکنی بہو اللہ اف آل کے اندر یہ لفظ ہے نا غیرا ناظرین انا ہو, انا ہو وہ لفظ اسی ملتاً ملتاً یہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے آنی انا ہو کیا معنی ہے انا ہو آه پکنا آه گرم ہو کر پکتا ہے نا تو آنی, آنی کا معنی یعنی زیادہ گرم ہو کر جوش مارنے لگ جا کھولتا ہوا ادھر بھی ہے آنی ہے بالکل نہیں اس کے آخر میں حمزہ ہے برتن والا ان اس میں حمزہ نہیں ہے بہو اللہ اللہ اف لیکن اللہ سزا دے گا اس کو اللہ اف اپنے افعال پر یہ ہیز میر جو ہے نا یہ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اوپر والی جو ہے نا من اف یہی ہی عبد کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی بندہ وہ جو پہلے آیا ہے یعنی بندے کو اس کے افعال کی بنا پر سزا نہیں دے رہا کیونکہ فعل اس کا ہے ہی نہیں بلکہ اپنے افعال کی بنا پر سزا دے گا یعنی اللہ اپنے فعل کی بنا پر ہی ہے احسانی اس میں اللہ بلند ہے احسان والا یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے سمجھ لا گی نا یعنی اللہ ظلم سے بہت بلند ہے نا تو یہ ظلم نہیں ہے اس کو وہ عدلی کہتے ہیں اس, اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم ان کے نزدیک جو ہے نا بس ظلم آئندہ حمل محال ہی ان کے نزدیک ظلم محال لے ہی ہے یعنی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ سے ناممکن ہے کہ وہ ظلم کرے انا یونز ہو ان ہو یہ رد ہے ان کا ابن قیم ان کا رد کر رہے ہیں کہ سلطان والا یعنی بادشاہی والا اس ظلم سے پاک کیسے کیا جائے وہ یقون مدح ظال کا اور کس طرح یہ تنظی کس طرح مدر ہو سکتی ہے انا اس پر بھی لگے یعنی انا یقون مدن ظال کا تنظی یعنی یہ تنظیم جو ہے نا یعنی ظلم سے منظہ کرنا اللہ کا ظلم سے منظہ ہونا جو ہے نا یہ مدع ہے نا اگر یہ کہا جائے کہ ظلم جو ہے نا ہی ہے تو پھر یہ مدہ بڑھ نہیں سکتی سمجھ لگی نا کیونکہ محال ذاتے ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا اللہ اس یہ لازمات ہے یعنی کے کال سے یہ لازمات ہے کہ اللہ ظلم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سمجھ لگی نا اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے استطاعت ہی نہیں ہے ظلم کرنے کی تو پھر اس کی تعریف کس طرح بن سکتا ہے یہ تعریف اس وقت بن سکتا ہے کہ کر بھی سکتا ہو تو نہیں کر رہا پھر یہ مدہ ہے کمال تو یہی ہے نا کہ ایک کر بھی سکتا ہو تو نہ کرے تو ایک کر ہی نہیں سکتا تو پھر نہیں کرتا تو یہ کمال تو نہیں ہے نا یہ ابن نا کہیں رد کر رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ظلم جو ہے یہ محال جاتے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تنظیم پھر کس طرح ہو سکتی ہے اگر جو محال جاتے ہی ہو کیونکہ محال جاتے ہی کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا یعنی طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر کرنے کی تو پھر کہے کہ وہ کرتا نہیں ہے تو یہ بہت با کمال ہے یہ تو پھر کہہ ہی نہیں سکتا آدمی وہ کر سکتا ہے تو نہیں کرتا تو یہ کمال بنتا ہے اس کا جن کیسے ہوگی مدا یہ تنظیم ما حاضب معقول ان لدل یہ بات ذہنوں کے نزدیک معقول نہیں ہے یعنی یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے معقول بات نہیں ہے یہ جی طرح فرشتہ نہیں ہے نا فرشتے کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے گناہ کرنے کا اب فرشتے گناہ نہیں کرتے تو کہنا کہ یہ کمال ہے فرشتوں کا انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی ہے تو انسان نہ کرے تو کمال سمجھا جاتا ہے نا اس پر جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اگر یہ مادہ ہی سلب کر لے اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کا ہے ہی نہیں مادہ اس کے اندر استطاعت پھر کہنا کہ یہ گناہ نہیں کرتا اس پر خیر و سواب بھی مرتب نہیں ہوگا نا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمالات جو ہیں یعنی بشر ہونے کے ناطے سے تو آپ کے اندر استطاعت تھی نہ گنا کرنے کی گناہ پھر بھی نہیں کرتے تھے آپ تو یہ کمال ہے نا آپ کا اگر کوئی کہہ کہ آپ کے اندر یہ استطاعت ہی نہیں تھی گناہ کرنے کی تو پھر گناہ آپ نے نہیں کیے تو پھر تو کمال بنتا ہی نہیں ہے نبی السلم کا کمال اس صورت میں بنتا ہے کہ استطاعت بھی اور پھر بھی نہ کرے اپنے اختیار سے بندہ جو ہے نا گنا کو ترک کر رہا ہے تو یہ کمال ہے تو اللہ بھی اپنے اختیار سے ظلم نہیں کرتا یعنی ظلم کرنے کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے لیکن نہیں کرتا اللہ تعالیٰ حدیس نہیں آتی یا عبادی انی ہر تو ظلم یا عبادی لا تظلم انی حرمت الظلم تو ظلم على نفسی کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے تم بھی ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر میں نے ظلم کو حرام کیا اپنے نفس پر سمجھ لگی نا اللہ بھی نہیں کرتا آگے حکمت کی بھی نفی کرتے ہیں اللہ کے کاموں میں کوئی حکمت نہیں ہے یہ جہمیہ کا نظریہ مقدا کا کالو مال ہوں میں نے اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی حکمت نہیں ہے اللہ کی حکمت صفت ہے نا اللہ کی حکمت حکیم اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس کی بھی وہ نفی کرتے ہیں ہی یات المرے والے احتکانی یہ معاملے اور اتقان کا نتیجہ ہے یعنی بندہ جو کا اللہ کے کام کا جو نتیجہ ہے نا اللہ کے امر اور اتقان کا جو روایت ہے نا یعنی نتیجہ یہ ہوتی ہے حکمت تو اس کی وہ نفی کرتے سمجھ لگی نا یعنی اللہ کوئی امر دے کام کرے یا حکم دے یا کسی کام کو مضبوط جو اللہ تعالی نے بنایا ہوا ہے وہ کسی حکمت پر مبنی ہے نا وہ حکمت اس سے کام کی غائت ہوتی ہے تو یہ غائط کی نفی کرتے ہیں. کیونکہ یہ عام طور پر معروف ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا یہ متقل کی ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں نا یہ معلل بل نہیں ہوتے معلل بل اغراض یا آپ پڑھیں گے درسی کتابیں منطقی کتابیں نا ان کے حواشی یا یہ علم کلام کی کتابوں میں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا فعل جو ہے یہ افعال یہ معلل بل ہیں ہے یا نہیں ہیں تو ان سب کا یہ عقیدہ ہے یہ متکل مین ہے شری ماتری وغیرہ یہ بھی یہی کہتے ہیں یہ اصل میں ان سے لیا گیا ہے یہ چاہ سے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پھیل جانا مل بل غرض نہیں ہے یعنی اللہ جو کرتا ہے نا اس کی غرض نہیں ہوتی کوئی حکمت یعنی اس سے تو پھر لازم آتا ہے کہ وہ یعنی فضول فضول ہے یعنی کوئی غرض ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بے مقصد ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے سمجھ لگی نا یہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو ناوز باللہ اللہ پھر غرض کا محتاج ہو گیا یہ کہتے ہیں یہ اللہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکمت ضرور ہوتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حکمت کے ساتھ جو کام کرتا ہے نا اس کا یہ ماننا نہیں ہوتا کہ وہ حکمت کا محتاج ہو گیا ہے سمجھ لا نا ما ماسما غیرو مشیا وہاں مشیت کے علاوہ کچھ نہیں یعنی اللہ نے چاہا ہے بس قد رجہت مس لانا اللہ مس لینا اس کی مشیت نے اختیار کر لیا ایک مسل کو دوسری مثل پر یعنی کوئی دو چیزیں متمسل ہیں ان میں سے ایک کر لی اللہ نے دوسری نہیں کی اس کا معنی نے یہ کہ اس نے چاہا اس کی مشیت نے ترجیح دے دی اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے بلا رجحان بلا رجحانی بغیر رجحان کے یعنی راجے ہونے کہ اس کو کیا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے یعنی کس کس واسطے اس کو کیا ہے اس کے اندر کون سی حکمت ہے جس کی وجہ سے اس کو ترجیح دی گئی ہے یہ کوئی نہیں ہے. بس مشیت ہی ایک مثل کو دوسری مثل پر ترجیح دے دی ہے تو اس نے کر لیا ہے ورنہ اس کے اندر جو ہے نا رجحان کوئی نہیں ہے کہ اس کو کرنے کی یعنی کوئی وجہ ہو کسی کے راجی ہونے کی کوئی وجہ ہو یہ نہیں ہے صرف مشیت ہے بس حاضر یہ تو یعنی لے لیجئے بماتل کل مشیت وصف ہو اور یہ مشیت بھی اس کا وصف نہیں ہے کیونکہ مشیت کے پہلے کہتے ہیں کہ یہ مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے پھر کہہ دیتے ہیں کہ مشیت بھی اس کی صفت نہیں ہے کیونکہ صفات کی تو ویسے نفی کرتے ہیں تو مشیت اللہ کی صفت اہل سننا کے نزدیک تو ایک طرف یہ کہہ دیا کہ حکمت نہیں ہوتی صرف محض مشیت ہوتی ہے دوسری طرف یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مشیت اس کی صفت نہیں ہے بل ذات ہو بلکہ اس کی ذات ہے یعنی مشیت کی بھی تعویل اس کی ذات کے ساتھ کرتے اور فیل ہو یا اس کا ہے یہ صفت کی جگہ پر فیل لفظ بول دیتے ہیں کہ اللہ کا فیل ہے قول آنی یہ دو کول ہیں ان کے بعض نے یہ کہا کہ اس کی ذات ہے نشیت اور بعض نے کہا کہ اس کا فیل ہے اس کی نشیت یہ جہم جو ہے نا اس کا یہی نظریہ تھا کہ اللہ تعالی کے لیے یہ صفت مشیت جو ہے نا یہ ثابت نہیں کرتا تھا کبھی کبھی طویل کرتا تھا کہ نفسے ذات ہی مراد ہے کبھی کبھی وہ ہی کہہ دیتا تھا کہ نہیں فیل مراد ہے اللہ کا صفت لفظ نہیں بولتا تھا سمجھ لگی نا بلام ہو مز کانا گیرن کانا مخلوق اللہ من جم لکوانی <تصفح> یہ جاہمیہ کے نزیک اللہ کا جو کلام ہے نا کہتے ہیں کہ مز کانا جب وہ غیر تھا یعنی اللہ کا غیر پیچھے ان کا نظریہ بتا کے آئے ہیں نا کہ کلام جو ہے نا اس کا غیر ہے تو جب اس کا غیر تھا کانا مخلوق اللہ تو اس کی مخلوق ہو گیا کیونکہ اللہ کا غیر جو بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے نا تو کلام کو بھی اللہ کا غیر کہہ کر کہہ دیا کہ یہ بھی اس کی مخلوق ہے اور اس کا کلام جب اس کا غیر تھا کانا مخلوق اللہ ہو تو اس کی مخلوق ہو گیا میں جملہ تلاقوانی جملہ اقوان میں مخلوقات میں سے یعنی جتنی مجموع مخلوقات ہیں نا ان میں سے یہ بھی ایک مخلوق ہو گیا قالوا انہوں نے کہا بھا اے کرار الباد بے بندوں کا اقرار کرنا اس بات کا کہ بے شک وہ یعنی اللہ خلاقہم ان کا خالق ہے خلاق ہے ہوا منتحل ایمانی یہ ایمان کا منتہا ہے یہ ان کا ایمان کے مسئلے میں ان کا نظریہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے ایمان کے مسئلے میں کیونکہ جہمیہ کے نزدیک ایمان مارفت قلبی کا نام ہے بس یہ مرجیہ ہے نا اصل میں مرجیہ کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تین عام ہیں پھر کے ایک تو معرفت قلبی ہی ایمان ہے ان کے نزیک یہ مرجیت الجہمی کو کہتے ہیں اور ایک اقرار باللسان ہے صرف ان کو مرجیت الکرامیہ کہتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ تصدیق تصدیق قلبی بعض جانا عمل کو اقرار کو ساتھ ملا لیتے ہیں بعض نہیں ملاتے یہ مرجیت الفاہا ہے یہ تین ہیں مرجیہ کی قسم تو یہاں یہ جہمیہ جو مرجیت الجہمیہ نا ان کا یہ ذکر ہے کیونکہ جہمیا کا ذکر کر رہے ہیں نا یعنی بندے اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا خالق ہے بس اتنا ہی ایمان کا منتہا بن گیا ہے یعنی ایمان اس کو حاصل ہو گیا سمجھ لگی نا اس پر آگے یہ پھر اس کے نتیجے میں کہتے تھے کہ ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں آتی نہ کم ہوتا ہے نا زیادہ ہوتا ہے نا مرجیہ کا مشہور قول ہے لا یزید ولا یعنی کس یہ اسی کے نتیجے کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ معرفت ہے ایمان بس تو معرفت سب کی کہتے ہیں برابر ہی اس لیے کہا بول بس فل ایمان شے انواحد لوگ ایمان میں ایک ہی شے ہیں یعنی برابر ہیں ایمان میں لوگ برابر ہیں کل مشت جیسا کہ کنگھی ہے اندہ تماسل اسنانی دند کے ہم مسلونے کے وقت کنگی کے دندانے سب برابر ہوتے ہیں نا کنگی کے دندے جو ہوتے کہتے ہیں کہ اس طرح سب لوگ برابر ہیں ایمان کے مسئلے میں کنگی کے دند برابر ہیں اندا تماسل الاسنانی فصل ابا جہل میں اب رد کر رہے کہیے میں نے کہا کہتے ہیں کہ پوچھو ابو جہل سے سوال کرو ابو جہل سے وشیت اور اس کے گروہ سے ومن من والا ہم اور جو ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے من عابد آبد السان بتوں کی عبادت کرنے والوں میں سے وسل یہودا اور یہودیوں سے سوال کر وک اللہ اقلف مشرق اور ہر بے ختنا مشرق سے سوال کر کہ یہ عیسائی مراد ہے کیونکہ خطرہ نہیں نہ کراتے اقلف کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہو آباد المسیح جنہوں نے مسیح کی عبادت کی عیسا کی مقبل سلبان سولیوں کو بوسا دینے والے ان سے سوال کرو وسل سمودا و سمود اور آد سے سوال کرو بلسل قبل بلکہ سوال کرو ان سے پہلے آدا انو ہے نو کے دشمنوں سے امت الطفانی جو طوفان والی امت ہے طوفان میں گر کونے والی امت ہے ان سے پوچھو وسل ابل جان جن جنوں کے باپ سے سوال کرو اللہ لانٹی سے ابلی سے یعنی آ تار فل کا کیا تو خلاق کو پہچانتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے ہم اسبح نقرانی یا ہو گیا ہے تو منکر انکار والا یعنی اللہ کو تو یہ بھی پہچانتے ہیں تو یہ سارے ہی مومن بن گئے پھر تو کیا ہم پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ یہ سارے ہی مومن بن گئے بسل شرار الخلق کے اور شریر ترین مخلوق سے سوال کرو آ اس سے میری مراد ہے امتن لوتی یتن لوتی قوم لوت اسلام کی قوم ہے نا لوتی امنا کے حزو کرانے جو لڑکوں سے نکاح کرنے والے وطی کرنے والے مراد ہیں بس کا امام کل معطل اسی طرح سوال کرو ہر معطل کے امام سے یعنی فراؤن فراون سارے معطل کا امام ہے ماں کارون کارون کے ساتھ ما حامانی حامان کے ساتھ یعنی ان سے بھی پوچھو نفی ہے منکر خالق کیا ان میں کوئی خالق کا منکر ہوا ہے رب عظیم کا مقبول نل اقوانی جو کائنات کو بنانے والا ہے فلیب شیرو مافی ہم کافیری یہ خوش ہو جائیں ان میں کوئی بھی کافر نہیں ہے ہم ان دا جہمن یہ جہم کے نزدیک کامل المانی کامل ایمان والے ہیں کیونکہ معرفت تو سب کے لیے تھی نا تو جہمیاں کے اس نظریے پر یعنی اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے قول کے مطابق تو سارے مومن بن گئے پھر کامل ایمان والے بن گئے کافر بھی